ویئر دعوت اسلام اس سلسلے میں ہم دنیا بھر کے مختلف مقامات پر ہونے والے اجتماعی ذکرات کو دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ شاء آج ناروے کے شہر اوسلو میں ہونے والے سنتو بھرے بیان کو سننے اور دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے ج مرم میرے علام رنگ سردم میرے لانا دے دون من ہوا تے بس لانا دے ayah, the needy of law, لال سنا ہوا جو قندر کا فرمانے آدیشان ہے جس نے مجھ پر جمعہ کے دن دو سو مرتبہ دودھ پاک پڑھا اللہ سبار پتا اس کے دو سو برس کے گناوں کو برابر ہو جاتا ہے جانے والی ایک نہیں وہ ستر گنا پر روا ادار کیا جاتا ہے سیونٹی ٹائم ملٹی پلائی کر دیا جاتا ہے محبت شوق کو شوق کے ساتھ سرکاری والا بازار سوندر لاپ ودار کی محبت کے ساتھ ان کے پاس پڑھیے میرے پیارے محبت کا حضرت نشر آپی رحمت اللہ کافی ہو انتقال کے بعد دن منبع رحمت اللہ کا روی خواب دے کر پوچھا ماں باؤن کا یعنی انداز بدن نے آپ کے ساتھ کیا مانگنا پڑا جواب دیا اللہ آد نے مجھے بخش دیا اور تم بلکہ تمہارے جنازے میں جو جو شہید ہوئے ان کو بھی میں نے بخش دیا مجھ سے وہاں پر چڑھنے والوں کو بھی بخش دیں گے تو so, اللہ بدن کی رحمت مزید جوش پر قیامت تھی جو کروایا سے تک جوڑیں گے ان سب کو بھی میں نے بخش دیا آل. محبوب کے پوچھے کا ہے ددا آمان نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے پوچھے کا ہے ددا خالق نے مجھے جو بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیاروں کا بھی بھائیوں اور سال ان کا ہے سے نزو نے رکھ ان کی صحبت دو جگہ کی بڑھتا تھا. ان کے مزارات کی امراض اور گراہوں کی بیماریوں سے جلال کر ان کی عقیدت ہے الحمد للہ ہم عیدت اور غلی قابل حضرت آپ ہی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے یا ان کے سب یہ ہماری مفرت کرنا پچھلے آپ ہی سے ہمیں کو پیار ہے یا پھر ہمیں جو پیار ہے ان چار سا دوا میں اپنا صلی اللہ اور ایک لوگوں کا ارادہ کرنا مسلمانوں کی جنازے میں شرکت کرنا بار او کا اتنی بڑھت تباہی بن جاتا ہے کہ ایک عورت کی نماز دلاو اس نے ایک قبر چورنے شامل ہو گیا اور قبرستان ڈال قبر کر پتا نوٹ کر لیا کہ بعد میں جا کر اس کی کبر دے قبر کبر چوری کر دو جب رات میں وہ کپڑ چورانے اس سے مقبول یعنی بخش کا اقدار شخص مو کر شب سدوراقو تھے تو اور جس کا جرارہ کور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے میری بھی مفرت کر دی اور ان عوام لوگوں کی بھی جنہوں نے میرے جرارے کی نماز پڑھی اور شریک تھا یہ سن کر اس نے فوراً طور پر بنتی ڈال اور سچے جس سے وغیرہ کر کے گناہوں سے دور ہو گیا ایسے کمی بھائیوں دیکھا کہ نیک بندوں کی نماز جرارہ نے ہار نہیں قدر طاقت مندی کی بات ہے جب بھی موقع ملے بلکہ موقع نکال کر مسلمانوں کے جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے وہ لگتا ہے کہ ایک جماعت جنازہ مشکل ہمارے لیے سامان مقصد بن جائے خدا <خرج> رحمان سے رکھوں پر قربان کہ جب وہ کسی مرنے والے کی مقصد پر مانتا تو اس کے جنازے کا ساتھ دینے کی بھی مقصد پر مانا حاخار تھے نے جانا تھا بندہ مہم کو مرنے کے بعد سب سے پہلی کہ یہ کے تمام یوکایے جنادہ کی کوشش کر دی جائے گی سرکاری آدار جو عالم کے مالک وی ایس سی پروڈکٹ سب کا داخ ہوتا ہے مومن جب کباخل ہوتا ہے مومن جب کبھی داخل ہوتا ہے تو ان سب کو سب سے پہلا موقع یہ دیا جاتا ہے کہ ان کی نماز تنازع پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے ایم ایل اے تعلیم کا بھی بھائیوں और मानी श्रेणी नाजी आज शनाजों से हम दूर भागते हैं आज अगर किसी मैं जाते भी हैं तो जनाजे में शिरकत के बाद नहीं बल्कि उसके सोमवार लोग पहुंचते हैं हालांकि होना तो ये चाहिए कि ढूंढ ढूंढ कर के जनाजे में शिरकत करनी चाहिए बल्कि अगर अल्लाह तौफीक दे तो उनके हुसन में शिरकत करनी चाहिए सुन्नत के मुताबिक हुसन देना शराबत करना कबर के अंदर उससे करना جو کسی مجلس کو لہایا کپڑ پہنا خوشبو لگائے جنازہ اٹھائے نماز پڑھائے نماز پڑھے اور جو ناقب پارے اسے چھپائے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاپ ہو جاتا ہے پیدا ہوتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں ماشاء اللہ ان چیزوں کی اپنے آپ کو ڈپورٹ کرتے ہیں ہوتے ہیں ایسا کر تو ہمیں بتائیے مافی بتائیے اگر اللہ کی وزا کے لیے سارے کام کیے جائیں تو اللہ ہمارے بتایا اس کے سارے گناوں کو معاف مگر پرابلم یہ مطالعہ یہ ہے ہمیں یہ کام کرنے آتے نہیں ہو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو نمازے لگاتا پڑھنے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو سنت کے مطابق مہینے کو وسط دینے آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو سنت کے مطابق کبر کی ریٹ پتا ہے کبر کے مطابق ریا پتا ہے حالانکہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہم سب نے میں نے جانا ہے بلکہ میرے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان سب نے جانا گھر میں सिस्टम खराब हो जाए तो उसको ऑन करने का तरीका को पता है घर में आए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ जाए फिक्सेशन की को आ जा है, तो वो कॉमान कर देते हैं मगर मेरे घर में जराता हो जाए तो मैं मोहताज होगा जब तक कोई आकर मेरे वाले को रोक नहीं देगा मेरा वालिद देते हैं जब तक कोई कपड़ ला करिफ नहीं देगा दे मैं कपड़ भी नहीं पहले भाई को बेटे का वालिद पढ़ा दिए कि जब बारिश का इंतकाल बेटा अपने हाथ से सुंदर के मुताबिक हो सके वो बेटा अपने बारिश होता है अपने हाथों से सुंदर के मुताबिक उसको कवर होता था मुझे बताइए हमने से किसको निकाल और क्या हमने ये काम अपनी औलात को सिखाया आज बाहर होता है मैं बेटा बाहर दोस्तों के साथ खड़ा उससे पहले जाता क्यों नहीं पड़ रहा आज का حسل دے گا خبر کسی مسجد کے اس قرآن کی گراوٹ میں بہت اچھی بات ہے کہ اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم کو دیگر جو کمپیوٹر ہے ہماری بیٹا ہماری بیٹی दुनिया की अच्छी से अच्छी भूख पड़ देती है आज हम नॉर्वे में तो नॉर्स वो बोल देती है अरे तब यह सोचा कि फिर अमरीका जो रक्त करार है जो मेरे बढ़ने के मेरे अगर मेरी बेटी मेरे घर आए बढ़े तो मेरे मेरे प्यार के पारे भाई और आप अमल को कैसा कहा जाता है آپ نے دیکھا کہ اس قبر پر آزاد ہو کچھ اٹھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ خبر ادواروں کی بارش ہو رہی آپ نے ارد کیا مولا یہ کیا آ جائے گا کچھ دنوں پہلے میں اس خبر پر آزاد ہو رہا تھا اور آج اس قبر پر کنوار وزنیات کی بارش ہے کبر بڑا جن رہا ہے یہ ساتھ معاملہ بتاب تھا بڑا بڑا تھا قبر میں گیا تو اپنی چربی کا فل ہو کر رہا تھا قبر میں سے مدرسے بڑا تھا تو اپنی روزہ اس کی اس کے یہاں بیٹے کی علاج تھا اس کا بیٹا تو بڑا ہوا پرند بیٹے مدرس میں جب پہلے سے گزار ہوا کا اس کے بیٹے نے اولاد کی ہو تو باں باپ کا ہاتھ پکڑ کر جن دینے لائے مگر اولاد ہی بگڑی ہوئی اولاد کی کلکی کی دنیا کا اولاد کو جہاں دنیا بڑھتی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا نماز پڑھنے پر ہے کہ میرا باپ اکڑ نہیں پڑھا مگر یہ نماز نہیں پڑھی اللہ آسان کر رہا ہے بیٹے کو تیار کرتے ہیں کہ بیٹا جنے نماز ہی پڑھنا اپنے بیٹے کے سامنے جھوٹ بنتا ہے صرف کیسے سبق پر ہے کہ میرا بیٹا سچا لگتا ہے باپ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ دیتا ہے وہ کیسے سبق رکھتا ہے میری اولاد میرے بڑھنے کے بعد میری محبت کا دھرنا بنتا ہے ہرام ہوتی کمائی جاتی ہے اور پھر سبق رکھی جاتی ہے کہ میری اولاد اچھی ہو جائے آتا ہے جو بڑا ہوتا ہے وہ جنب کا ایندھن بنایا ہے ہماری نہیں میرے مسلمان اپنی اولاد کو اچھی ترجیح دیجیے کیا ہم کسی کا جرادہ ہمارے رشتے دار کا جراضہ ہوگا بتائے میں سے دوسری طرح سبر دوبارہ جائے گا ایسی سندھت ہیں کب کی اور کیا رکھیے نماز جنازہ میں دو رکن اور تین سنت ہیں ظاہر تو سب سے کباب ہے میں ساری ڈیفینیشن تو نہیں بتا سکتا لیکن چلی یہ تو پا لیں جی؟ نماز جنازہ میں کتنے رکن ہیں دو رکن اور تین سنت ہیں پہلا رکن کے چار بار اللہ حکمر चार बार अल्लाह तकलीफ है और दूसरा रुक ये हाँ खड़े अगर कोई खड़ा ही होगा ये चार बार अल्लाह नहीं करेगा तो उसका रुख हो जाएगा नवाज जना का अदा नहीं सुनते क्या हैं वो भी सुनते बहुत सदा नंबर एक जला पड़ना नंबर दो दूर और नंबर तीन चीज्ञा। चीज्ञा। चीज्ञा। जो नमाजा में पकड़े किसी सुनते हैं औरत की नमाज और झलाका की दुआ अलग है ना बाल बच्चे की दुआ अलग है ना बाल बच्चे की नमाज इलाका की दुआ ये भी हमें आनी चाहिए और मेरे प्यारे पकड़ कहानी और पता करता चलू की जूता पहन कर नमाज जनाजा नहीं पढ़े और अगर जूता पहनकर नमाजे ज्यादा पड़ रहे तो जूते के ऊपर खड़े होकर नवाजे ज्यादा पड़ तो जूता और जमीन दोनों का पाग होना जरूरी और जूते को अगर उपाय कर तो जिस जमीन पर खड़े हैं उस जमीन का पाग होना जरूरी है ऐसे में सभी भाई जो अल्लाह तबारा को दुआ करते हैं कि मानिए कही हम सबको वो तमाम रूस चीजें की कॉपी जो हम जरूरी है ان میں دینا شرح پڑوایا ان میں دین کی ہمیں شرح پڑوائے اور نہ صرف خود ہمیں ان میں دین سیکھنے کی توقع ادا کروائے بلکہ اپنی اولاد کو جن کو روپ سکھانے کی توقی زمانہ کو کھانا دینا اس قدر کروائی ہے اگر فضیت ہمارے دہلی میں نش ہو جائے تو بندہ دور دور تک جنازوں کو پہنچے یہ حکیق بات ہے جو جنازے کو چالیس قدم لے کر چلے اس سے چالیس طبیعہ ہونا کروا دیا جتنے قدم چلتے جائیں گے میرے پیار ہو رہے ہیں یہاں پر یاد رہے کہ اس کی سہولت ہے کہ پہلے سیدھے طرف دس قدم چلے اس کی جو ہے پھر सीधी तरफ उसके पाओ की तरफ दस कदम लेकर चले फिर उल्टी तरफ बजट से दस कदम लेकर चले फिर उल्टी तरफ ऐसी बजट से पाओ की तरफ ऐसी दस नद लेकर चले यहाँ आप लोग जलाने के जुलूस में ये ऐलान करते हैं की भाई दो कदम चलो उनको चाहिए की ये ना करें बल्कि यही ऐलान करना चाहिए की हर पाए को कंधे कर लेकर दस दस कदम चलते जाए کہ سب چالیس چالیس قدم لے کر اور سب کو یہ فرق ہو کہ چالیس قبیلہ اللہ معاف کر دے اور بڑا اہم اور بڑا کیا پہلو ہے کہ اسلام مرد کیسا کہ مسلمانوں کو جناب میں شرکت کا اتنا نواب دے دیا گیا کہ مسلمان مسلمان کے غور میں شریف دور نہ رہے کبھی جائے تو مسلم دے جائے تو آئے آگے بڑھے جناب پڑے کہ میری بھی مقصد ہو جائے گی اپنے بھائی ने वाल होते हैं जो घर में वकीन होता है जो मैं बेटा होता है उसको बन जाती है खाना भी दे रहे हैं शब्द पहना शरीफ है लोगों को देखता है उसका ममी हल्का हो जाता है एक भाई कार जाती है अल्लाह जी के नाम है जो मुसलमान शकी है मुसलमानों का कहा गया जहाँ उसकी मदद ہو جاؤ تمہاری حقوق یہ اسلام کے اندر یہ اسلام کی ہے یہ وہاں پر پھیلانے کا طریقہ ہے آپ سلام کریں گے سلاح کرواتے آپس میں سلام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے بڑا چھوٹا حال ہے مگر آپ اس کے عدبت کے بیچ میں جائیں اس کی جائیں تو پتا چلتا ہے آپ میں یہ کہتا ہےٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خرابی ہوحمت ہو دوسرا مسلمان کہتا ہے باعث اللہ تعالیٰ رحمت الحمد للہ دنیا کے کونے کونے میں الحمد للہ داؤد استعمال کے باہر ہیں آپ کے موبائل کے اندر الحمد للہ ہمارے استعمال داؤد استعمال مدینہ موجود یہاں بھی بدلی کا اپنا انگلینڈ کے ساتھ جب آپ نے باہر اور الحمد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اہم اور جماعت کے اداروں کو نوجوان کائم و دائر رکھ کے ان آئمائے گرام اور نامائے گرام کا شبک پڑھواتے ہیں کسی بھی شورے سے رکھتے ہو اللہ آپ چاہتے ہیں اجتماع میں شرکت کیجیے مدنی کیجیے اور وہاں اپنی تربیت کیجیے کیجیے اور اسلامی بھائی ہو اگر آپ کرتے کہ آپ کے گھر کے اندر مدن ماحول جائے اسلامی بہنیں بن جائے پڑھنے کی جائے آپ کے بچوں کی تربیت کو جیسے میں نے اپنی اولاد کی تربیت कि दुनिया का, एक और बड़ा और वो और है।, ये का है, जो हंड्रेड पर के बगैर किसी बेबर औरत के और बगैर رہے بلکہ جھوٹ جا کے ہمارے پاس ایسے باقی آتی آئے کہ غیر مسلم مدنی چینل <سؤال> کو دیکھ کر مسلمان یہ باہر ایک ڈیڑھ سالی کا دعوت نیچے کی ہو آپ کسی کو مدری چہرے کی دعوت دیں گے اور وہ مدرس چہرے کو دیکھ کر سو نتوں کا پورا بن گیا گاؤں سے بدلنے والا ہو گیا آپ کو نیشیاں ملے گی اس کی دعوت دیجیے اس کی فریکوینسی وغیرہ کا का کرنا چاہیں ہمارے معلومات بھی کرنی تھی مدنی چینل <سؤال> چونکہ کوئی کمرشل اس میں نہیں مدنی چینل کی جو ہمیں فیس پے کرنی پڑ رہی ہے اپروکسیٹلی اور یہ فیصلے ایڈورٹائزمنٹ سے نہیں بلکہ آپ اسلامی بھائیوں کے ریلیشن سے ہی کرتے ہیں تو racer, کی fire, سے گزارش ہے اسلامی کو سفر کریں اور سال سال سال سپورٹ کرنا چاہیں تو ہمارے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے مہینہ میں آ کر آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں اللہ آبار پڑھائی کو روپ سیکھنے کی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی یہاں ناروے میں اسلامی بھائی جوئی میں کوشش کی ہے ناروے کی زبان میں سیکھنے کی دہرا لیتا ہوں دعوت اسلامی میں مطلب کیا ہے کہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے اس کو اس زبان میں کس طرح کہا جاتا ہے یعنی دنیا بھر میں جہاں جہاں جمعہ کے توتے جی جا رہے ہوں گے آج یہ سنت ایک بہیے کام کی یاد ضرور بنائیں گے امام احمد اللہ خان الحمد الرحمان کی ذاتے والا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کی بارش میں کوئی نغمہ دنیا کے افراد کلام شم ایسام سلام جب تک پڑھا جاتا رہے گا اللہ خبر لگا کا تازہ احمد لگا تازہ خوشی دے بند کا درخت حیات بھی چلنے والوں سے کل ہو گئے احمد لذا کی شما پردھی اور میدان کو دیکھتی ہے مگر یہاں پر ددا کے چاہنے والے یاتری موجود ہیں اور احمد ددا سے تیار نہیں ہے کہ وہ سرکار اس پہ ڈبے ہوئے تھے اور شاید اس کا ہے تو ابھی لگا پر عمل کرنے کی ہمیں بھی ہم یاد رکھیے گا سرکار کی یاد سے دل کی ویوسایا سرکار اس کو اپنے دل میں دنیا میں بھی وار ہوگا اور دل خود ہوگا ہمارا داشان سے یار فول کا نعرہ لگا سکھائیں گے اور ہمیں بدار کبھی اللہ سب بات